آیت درود کہتے ہیں سورہ احزاب کی پارابائس باعث کی جو آیت مشہور ہے ان اللہ و مل اکتحسل عائل النبی آیت نمبر چھپن ہے اس کو آیت درود کہتے ہیں اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعمی فرماتے ہیں یہ آیت درود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نات ہے اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے فرماتے ہیں لطف کی بات تو یہ ہے اب لطف کی بات کیا ہے سنیے ایمان تازہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے مثلا نماز روزہ حج وغیرہ وغیرہ مگر کسی جگہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں ہمارے فشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والو تم بھی کیا کرو صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا عزوجل وجل کا بھی ہو اور بندے کا بھی یقیناً اللہ تبارہ کا وطلا کے کام ہم نہیں کر سکتے اور ہمارے کاموں سے اللہ اعزل بلندوں بالا ہے مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ زوجل کا بھی ہو ملائکہ بھی کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو تو وہ صرف اور صرف آقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جس طرح ہلال عید پر عید کے چاند پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں اسی طرح مدینے کے چاند پر سوری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے سلحان اللہ جن کے ہو تو ہوئے جمال اے تیری ادا اس کو پسند حبی صلی اللہ علیہ علمد تمبی الغافلین میں ہیں امیر المین خلیفت المسلمین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سینہ عمر فاروق اعظم ربی اللہ تعالی فرمایا کرتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے خوش آمدید مرحبہ ویلکم اس مہینے کو ویلکم خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے پورا رمضان خیر ہی خیر ہے خادن کا روزہ ہو یا رات کا قیام اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مبارک ہو میں نے سنت کی ادائیگی سے آپ کو مبارکباد دی جو حاضرین ہیں ان کو بھی مبارک ہو مفتی صاحب فرماتے ہیں جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے فرماتے ہیں اسی لیے اکثر مسلمان جماعت الوداع کو غمگین اور اشبار ہوتے ہیں خطبہ اس دن میں کچھ الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غریمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں اللہ ہمیں ماہر رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں سنیے بڑی معلوماتی بات ہے اور ایمان فروز ہے رمضان مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شہر رمضان شہر سٹی نہیں یہ شہر عربی میں یعنی مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں اس لیے ماہ رمضان کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں اس میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں روزہ تراوی اور روزے کے حالت میں جائز نوکری جائز تجارت یہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں تو اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے اور یہ بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپیش برداشت کرتے ہیں اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے ماہ رمضان گناہوں کو جلا ڈالتا ہے اس لیے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے مرحبا مرحبا مرحبا با مر کی آمد مرحبا با مرحبا, مرحبا, مرحبا تار کی آمد مر ہا باہ مر کی آمد مر ہاں باہ مر ہاں با آخری اشرے کا اعتقاف مدنی چینل کے ناظرین دو حج اور دو عمرے کا ثواب دلاتا ہے گناہوں کی معافی کی بشارتیں دلاتا ہے سہان اللہ رمضان میں پانچ حروف ہیں رے میم دود الف نون رے سے مراد رحمت الہی میم سے مراد محبت الہی دودھ عربی کی ترکیب کے مطابق اردو میں زود زمان الہی علیف سے امان الہی نون سے نور الہی اور پانچ خصوصی عبادتیں ہیں ماہ رمضان کی روزہ تراوی تلاوت قرآن اعتکاف شب قدر کی عبادت سچے دل سے پانچوں عبادتیں کرے گا تو وہ ان پانچ انعامات کا مستحق ہوگا وہ پانچ انعامات کیا ہیں سانسمت الہی محبت اللہی امان الہی زمان ال نور الہی سبحان اللہ سہان اللہ اب ریرا ہمت مت مت سم نین نور اب رے رگ مت مچا گیا ہے اور سمائے نوری نور رب سے مغ ہمارے نبی پیارے نبی سونے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک ان میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جو بندہ مومن اس مہینے میں کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اجب اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے پر سونے کی بناوٹ ہوگی جس پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے جب بندہ رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس دن تک کیے گئے صغیرہ گنا کو بخش دیا جاتا ہے اس کے لیے سب ستر ہزار فرشتے نماز فجر سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں کوئی سوار پانچ سو سال تک چلتا رہے ماہ رمضان کی کیا بات تو رات کی عبادت دن کی عبادت سے افضل ہے یاد رکھیے گا اور پنج وقتہ نماز کے بعد نماز تحجد کی ہی فضیلت ہے اب ماہر رمضان میں بھی تحجد نہیں پڑیں گے بھائی شہری کے لیے اٹھنا تو ہے سنجا وضو سے فارغ ہو کر دو نفل پڑھ لیں لے جی تحجد کی سادت بھی مل گئی اور تراوی ادا کرنی سنت مقدہ ہیں ہمارے لیے سنت مقدہ الکفایا یہ احتکاف ہے اور تراویح سنت ہے تو تراوی تو ہمیں ادا کرنی سستی نہیں کرنی اس کے اندر رمضان سال میں ایک ہی بار تو آتا ہے تو رات کی عبادت اور وہ بھی رمضان کی سبحان اللہ ہر سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نے کیا اور جنت میں گھر کیسا بنایا جائے گا اس کے دروازے ہوں گے ساٹھ ہزار تو اتنا بڑا سیٹ ہوگا دنیا میں کہ جس کا مکان ہے ساٹھ ہزار دروازے ہوں سبحان اللہ ماہ رمضان کے قدردان کے لیے رحمت رحمان سے ان شاء اللہ اتنا بڑا مکان ہوگا کہ ساٹھ ہزار اس کے دروازے ہوں گے دروازے کس چیز کے بنے ہوں گے سونے کے اللہ, اللہ, اللہ ساٹھ ہزار دروازے سارے سونے کے اور اس کے اندر کیا ہوگا سرخ یاقوت انتہائی قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہوں گے سبحان اللہ رمضان کے پہلے روزے کے بدلے میں ہی پچھلے رمضان سے اس دن, دن تک کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک فرشتے روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس روزے دار کو بخش دے سبحان اللہ اللہ, اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے آمین سل شبیر صلی اللہ تعالی